امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغا کے خطبہ نمبر انتالیس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جنہیں حکم دیتا ہوں تو مانتے نہیں بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کہتے تمہارا برا ہو اب اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا اور غیرت اور ہمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی میں تم میں کھڑا ہو کر چلاتا ہوں اور مدد کے لیے پکارتا ہوں لیکن تم نہ میری کوئی بات سنتے ہو نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو یہاں تک کہ ان نافرمانیوں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ جائیں نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے میں نے تم کو تم ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارا تھا مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو رہا ہو اور اس لاغر و کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے جس کی پیٹھ زخمی ہو پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل و کمزور فوج آئی اس عالم میں کہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے